آج جس موضوع کو ہم ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں نا بظاہر وہ ہمیں عالمی سیاست روزمرہ کی معیشت اور تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق میں ملتا ہے हم. صحیح. لیکن حقیقت میں مطلب اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو ان تمام بظاہر الگ لگنے والے واقعات کے تانے بانے ایک انتہائی گہرے اور پوشیدہ عالمی منصوبے سے جڑے ہوئے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کی اس نشست کا یعنی اس تفصیلی علمی جائزے کا بنیادی مقصد ان نظریات کو سمجھنا ہے جو دنیا کے ظاہری حالات جنگوں اور معاشی بحرانوں کے پیچھے کار فرما ہیں اور یہ بہت ضروری بحث ہے جی آج کی اس تحقیقی گفتگو کی بنیاد ایک انتہائی دلچسپ پیچیدہ اور فکر انگیز تحریر پر رکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے سہونی گلوبلسٹ ایلیٹس اور ضرور امام زمانہ آج. یہ مکالا سید جہانزیب زیب آبدی کے قلم سے نکلا ہے اور ان کی تصنیف ہم فکری سے ہمراہی تک سے ماخوذ ہے بالکل آج ہمارا مشن یہ ہے کہ اس پیچیدہ ترین نظریے کو بالکل آسان الفاظ میں ڈیکوڈ کیا جائے کہ کس طرح عالمی طاقتیں بظاہر ایک دوسرے کے دشمن نظریات اور کیمپوں کو تخلیق کر کے پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں और फिर इस सारे आलमी खेल का मशरक़ वस्ता के मौजूदा सुलगते हुए हालात और आखरल के के बनता है जी लेकिन इससे पहले के हम इस गुफ्तु की मजीद गहराई में उतरे एक इंतहाई अहम और बुनियादी बात वाजे करना बहुत जरूरी है जी बताइए देखें आज की इस नशस्त में जिस तहरीर का हम जायजा ले रहे हैं वो इंतहाई हसास सियासी आलमी और मजहबी बयानों पर मुश्तमल है ہمارا مقصد بطور تجزیہ کار صرف اور صرف ان خیالات اور نظریات کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنا ہے جو اس فراہم کردہ تحریر میں مصنف نے پیش کیے ہیں بالکل یہ واضح کرنا لازمی ہے جی ہم یہاں کسی بھی نظریے سیاسی بیانیے یا مذہبی عقیدے کی ذاتی طور پر نہ تو تائید کر رہے ہیں اور نہ ہی تردید ہمارا کام صرف اس مقالے کے مندرجات کو ایک شفاف آئینے کی طرح پیش کرنا ہے تاکہ اس پورے موضوع کو مختلف زاویوں سے پرکھا جا سکے اور چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی عادت کو فروغ ملے بالکل متفق ہوں میں آپ سے اور یہ غیر جانبداری اس علمی جائزے کے لیے انتہائی کلیدی حیثیت رکھتی ہے تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مقالے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی خاکہ مصنف نے پیش کیا ہے وہ عالمی نظام معیشت اور سیاست کے اس بنیادی تضاد پر مبنی ہے جو ہمیں پچھلی ایک صدی سے پڑھایا جا رہا ہے سرمایہ داری اور اشتراکیت کی بات کر رہی ہیں جی بالکل یعنی دنیا کو ہمیشہ سے دو بڑی طاقتوں یا نظریات کی جنگ کے طور پر دکھایا گیا ہے ایک طرف سرمایہ داری یعنی کیپیٹلزم ہے جس کی پوری عمارت آزاد منڈی نجی ملکیت اور کارپوریٹ ڈھانچے پر کھڑی ہے اور دوسری طرف اشتراکیت یا سوشلزم ہے جو ریاستی ملکیت طبقاتی مساوات اور کیپٹلزم کے خلاف ایک شدید انقلابی بیانیے کی بات کرتا ہے درست لیکن مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سارا تضاد دراصل ایک مکمل طور پر مصنوعی کھیل ہے جی ہاں اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس بظاہر نظر آنے والے شدت تضاد کو ایک کنٹرولڈ اپوزیشن قرار دیتے ہیں کنٹرولڈ اپوزیشن جی اگر ہم کنٹرولڈ اپوزیشن کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی مخالفت ہے جسے خود طاقتور طبقہ اپنے مقاصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے تحریر کے مطابق ان دونوں متضاد نظاموں کا کنٹرول دراصل ایک ہی عالمی ایلیٹ یعنی سیونی گلوبلسٹ طاقتوں کے پاس ہے مطلب دونوں دھڑے ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں بالکل. اس کا بنیادی مقصد کرائے ارض کے عوام کو ایک دو طرفہ مغالطے میں مبتلا رکھنا ہے اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف عوام کو سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے بڑی کارپوریشنز کی معاشی غلامی میں جکڑا جاتا ہے हुم. اور دوسری طرف جو لوگ اس ناانصافی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں انہیں اشتراکیت کا راستہ دکھا کر ریاست کی مکمل غلامی کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے اور اس حیران کن دعوے کو محض ایک سازشی نظریہ تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اسے ثابت کرنے کے لیے تحریر میں چار ٹھوس تاریخی شواہد پیش کیے گئے ہیں ہاں ان شواہد کو سمجھنا واقعی تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے اگر ہم پہلے ثبوت کی بات کریں تو تحریر میں روسی بولشیوک انقلاب کی مثال دی گئی ہے جی بظاہر تو یہ بات ہزم کرنا تھوڑا مشکل لگتی ہے کہ ایک ایسا انقلاب جو محنت کشوں اور کسانوں کے نام پر آیا اور جس نے زارے روس کا تختہ الٹ دیا وہ بھی کسی عالمی ایلیٹ کا منصوبہ ہو سکتا ہے لیکن مصنف نے جو دلیل دی ہے وہ واقعی چشم کشا ہے کیسے پروٹسکی جیسے کٹر انقلابی اور کمیونسٹ رہنماؤں کو دراصل انہی مغربی بینکنگ کارٹلز اور بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے فنڈز اور بے پناہ سہولیات فراہم کی۔ جو بعد میں جا کر موجودہ عالمی مالیاتی اداروں کے بانی بنے یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ سرمایہ دار خود اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو کیوں پال رہے تھے دیکھیں اسی تضاد کا جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ اس فنڈنگ کا اصل مقصد روس میں پیدا ہونے والی افراد تفری کو اپنے کنٹرول میں رکھنا اور اسے ایک عالمی بسات کا حصہ بنانا تھا الیٹ ایک ایسا متوازی نظام کھڑا کرنا چاہتی تھی جو بظاہر تو سرمایہ داری کا جانی دشمن نظر آئے مگر پس پردہ پوری دنیا کو ایک خوف اور تقسیم میں مبتلا کر کے انہی طاقتوں کے عالمی ایجنڈے کو آگے بڑھائے یہ تو واقعی ایک گہرا کھیل ہے اس کے بعد مصنف دوسری مثال سرد جنگ کی دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران بظاہر امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی اور ہر طرف پروکسی جنگیں جاری تھی جی تاریخ کی کتابیں یہی بتاتی ہیں لیکن تحریر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس شدید نظریاتی اور فوجی دشمنی کے پردے کے پیچھے دراصل دونوں طاقتوں کے درمیان خفیہ ٹیکنالوجی معلومات اور تجارت کا مسلسل تبادلہ جاری تھا اور یہ بات سرد جنگ کے اس روایتی بیانیے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتی ہے جو ہمیں میڈیا میں ملتا ہے مصنف نے واضح کیا ہے کہ مغربی کمپنیوں نے کئی نازک مواقع پر سوویت معیشت کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچایا اگر یہ واقعی ایک حقیقی اور بقا کی جنگ ہوتی تو دشمن کو بچانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا بالکل نہیں تو تحریر کا استدلال یہ ہے کہ یہ دنیا کو دو کیمپوں میں بانٹ کر محض خوف کے ذریعے کنٹرول کرنے کا ایک سوچا سمجھا کنٹرول ٹکراؤ تھا اگر ہم سرجنگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو مقالے میں چین کا جو حوالہ دیا گیا ہے یعنی جو تیسرا ثبوت ہے وہ میرے لیے سب سے حیران کن تھا چین کا حوالہ انیس جی. سو ستر کی دہائی میں امریکہ کا اچانک ایک کٹر کمیونسٹ چین کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بنانا اور اسے عالمی معیشت کے دھارے میں لانا ایک بہت عجیب قدم تھا ایسا ہی ہے اور مصنف کے نزدیک چین کی یہ مثال کنٹرولڈ اپوزیشن کو سمجھنے کا تیسرا سب سے بڑا ثبوت ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سرمایہ دارانہ کارپوریشنز دراصل چین کی اجتماعی اور کمیونسٹ ریاست کے اندر موجود سستی لیبر سخت ریاستی کنٹرول اور پیداواری صلاحیتوں کا بے پناہ فائدہ اٹھا رہی ہیں یعنی نظریا گیا ایک طرف منافع اصل چیز ہے جی بالکل یعنی اشتراکیت کے نام پر کھڑی کی گئی اس دیوار کو سرمایہ داری نے ختم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی منافع اور عالمی سپلائی چین کے لیے استعمال کیا اور چوتھی مثال جو اس تحریر میں دی گئی ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں جیسے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے کردار سے متعلق ہے انہوں نے کیا کیا تاریخ بتاتی ہے کہ ان اداروں نے اپنے بظاہر دشمن کمیونسٹ ممالک کو بھی بے قرضے دیے اور انہیں اپنے پروگراموں اور شرائط کا پابند بنایا یہ ساری تاریخی کڑیاں مصنف کے اس بیانیے کو بھرپور تقویت دیتی ہیں کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کا یہ شدید تضاد در حقیقت عوام کے ذہنوں کو الجھانے کی محض ایک کہانی تھی تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے اگر ہم ان تاریخی حوالوں سے نکل کر آج کی جدید دنیا پر نظر ڈالیں تو اکیسویں صدی میں یہ عالمی کھیل کس طرح اور کن مہروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آج تو سوویت یونین نہیں ہے تو اب یہ کنٹرولڈ اپوزیشن کیسے کام کر رہی ہے تحریر کے مطابق اکیسویں صدی میں بھی اس ایلیٹ کی حکمت عملی بالکل وہی ہے بس طریقہ کار اور چہرے بدل گئے ہیں سرد جنگ کے خاتمے پر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ آزاد منڈی اور کیپیٹلزم جیت گیا ہے لیکن مصنف چین کی موجودہ سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی کو اس کی بہترین جدید مثال قرار دیتے ہیں hmm. चीन के अंदर सियासी और समाजी निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल एक कम्युनिस्ट पार्टी का है लेकिन हैरत अंगीज़ तौर पर उसकी मीशत के तार मुकम्मल तौर पर मग़रबी बैंकों बैनुल अवी कारपोरेशन्स और टेक्नोलॉजी की ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं और रूस का क्या किरदार है इस नए खेल में इसी तरह अगर हम आज के रूस की बात करें जिसे आजकल का मग़रबी मीडिया और सियासतदान नई सर्द जंग का मरक़ बनाकर पेश कर रहे हैं تو مصنف کا ماننا ہے کہ روس کا بھی بہت بڑا اسی عالمی اور مغربی کرنسی کے نظام پر ہے تحریر میں روس پر لگنے والی حالیہ معاشی پابندیوں کے حوالے سے بھی ایک بہت انوکھا زاویہ پیش کیا گیا ہے مکالے کا ناوا ہے کہ یہ پابندیاں بھی اسی کھیل کا حصہ ہیں مصنف کے نزدیک ان پابندیوں کے نتیجے میں روس کو مجبوراً ڈالر کے متبادل مالیاتی نظام اور ڈیجیٹل کرنسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی और दिलचस्प बात यह है कि पूरी आलमी मईशत को डिजिटलाइज करना हर किस्म के लेन को कैशलेस बनाना दरअसल इन्हीं आलमी सोह्योनी एलीट का अपना दीरेना एजेंडा है ملک کو سزا دے رہے ہیں وہ سزا کے نتیجے میں دراصل آپ ہی کے فائنل ایجنڈے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ مغربی ممالک کے اندر جو بائیں بازو کی یعنی لیفٹ ونگ کی سوشلسٹ تحریکیں ابھر رہی ہیں جو سڑکوں پر کارپوریٹ لالچ کے خلاف نعرے لگاتی ہیں ان کے بارے میں بھی تحریر باوا کرتی ہے کہ انہیں فنڈ کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ وہی بڑے کارپوریٹ ادارے اور بین الاقوامی این جی اوز ہیں جی ہاں और यही इस मकाले का निचोड़ है कि ग्लोबल सोशलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर हो या नियो लिबरल कैपिटलिज्म बजा ये एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आते हैं और मीडिया पर इनकी रोजाना जंग चलती है लेकिन दरहकीकत ये दोनों एक ही आलमी इलीट के दो मुख्तलिफ हथियार हैं एक मुठ्ठी के दो पहलू हैं सही अब اگر ہم اس تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کا رخ عالمی سیاست کے سب سے نازک اور حساس خطے یعنی مشرق وسطیٰ اور بالخصوص اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی طرف موڑیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمی طاقتیں اس خطے کو اپنے اس وسیع تر کھیل میں کس طرح استعمال کر رہی ہیں تحریر میں اس کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ واقعی روایتی سوچ سے کافی مختلف ہے اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ان جدید عالمی طاقتوں اور ایلیٹ کے لیے اسرائیل محض ایک یہودی ریاست یا مذہبی پناہ گاہ نہیں ہے بلکہ مشرقی وسطی میں ان کے عالمی نظام انرجی روٹس اور مفادات کی حفاظت کرنے والا ایک بہت بڑا اور طاقتور اسٹریٹجک کارڈ ہے اور فلسطینی کاز کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے جہاں تک فلسطینیوں کی طویل جدوجہد کا تعلق ہے مقالے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عالمی طاقتوں کی حکمت عملی دو رکی ہے یا تو وہ اس جدوجہد کو دہشت گردی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیتے ہیں یا پھر اور یہ نقطہ بہت اہم ہے وہ فلسطینیوں کو بین الاقوامی فورمز پر صرف اتنی ہی سفارتی اور اخلاقی ہمدردی فراہم کرتے ہیں جو ایک ریلیف والو کا کام کرے یہ ریلیف والو کی اصطلاح تو بہت معنی خیز ہے बिल्कुल इसे बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह समझा जा सकता है जब कुकर के अंदर दबाव खतरनाक हद तक बढ़ जाता है तो सीटी सिर्फ उतनी ही भाप बाहर निकालती है कि बर्तन फटने से बच जाए लेकिन अंदर का दर्जा हरारत और पकने का अमल वैसा ही रहता है यानी गुस्सा निकल जाए लेकिन कुछ बदले नहीं जी مقالے کے مصنف کا کہنا ہے کہ دنیا کے سامنے ہمدردی کا یہ مظاہرہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلم دنیا اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے اندر موجود شدید غصہ کسی بڑی بغاوت کی شکل اختیار نہ کر لے اور انہیں انصاف ملنے کی ایک جھوٹی اور کھوکھلی امید دلائی جا سکے لیکن عملی میدان میں طاقت کا توازن ذرا سا بھی نہیں بدلا جاتا یہ بالکل ویسی ہی کنٹرول کی ایک شکل ہے جس کا ذکر ہم نے سرمایہ داری اور اشتراکیت کے باب میں کیا تھا جس کے بغیر خطے کی کوئی بھی سیاسی بحث نامکمل ہے اور وہ ہے ایران اور اس کا مزاحمتی بلاک یا جسے ریزسٹنس ایکسس بھی کہا جاتا ہے جس میں حزب اللہ حماس ہوسی اور دیگر مزاحمتی گروہ شامل ہیں Hmm. مصنف نے ان مزاحمتی قوتوں کے کردار کا جو تجزیہ کیا ہے وہ کنٹرولڈ اپوزیشن کی اس پوری تھیوری کو ایک نیا موڑ دیتا ہے مقالے کے مطابق ایران اور اس کا یہ مزاحمتی بلاک ہرگز کوئی کنٹرولڈ اپوزیشن یا ایلیٹ کا بچھایا ہوا جال نہیں ہے یہ ایک اہم فرق ہے جی اپنی سخت نظریاتی اور ایمانی بنیادوں کی وجہ سے یہ بلاک دراصل اس عالمی سیونی ایلیٹ اور ان کے مشرق وسطیٰ کے منصوبوں کے لیے ایک حقیقی اور عملی خطرہ ہے یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سی طاقت کنٹرولڈ ہے اور کون سی حقیقی لیکن تحریر میں اس معاملے کی ایک اور تہ کو بھی بہت باریک بینی سے کھولا گیا ہے وہ یہ کہ عالمی طاقتیں انتہائی مکار ہیں اور وہ اس حقیقی مزاحمت اور خطرے کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فن جانتی ہیں وہ کیسے وہ اس ریزسٹنس کو ایک ڈرانے والے کردار یا انگریزی میں کہیں تو ایک بوگی مین کے طور پر خطے کے دیگر ممالک کے سامنے پیش کرتی ہیں تحریر میں اس کی ایک شاندار تاریخی مثال 2006 کی دی گئی ہے جب لبنانوں کی حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف ایک غیر معمولی عسکری کامیابی حاصل کی تھی اور اسرائیل کے اس ناقابل شکست ہونے کے تاثر کو توڑا تھا بلکل اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مصنف کے تجزیے کی مکمل تصدیق کرتا ہے اس کامیابی کے فورن بعد مغربی طاقتوں اور ان کے میڈیا نے انتہائی ہوشیاری سے اس واقعے کو عرب ریاستوں اور خطے کے دیگر ممالک کے سامنے ایک شیعہ خطرے اور ایرانی توسیع پسندی کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا بالکل اس ناریٹو کا براہ راست نتیجہ یہ نکلا کہ خطے میں شدید فرقہ واریت کو ہوا ملی ریاستیں ایک دوسرے سے خوف زدہ ہو گئیں اور مغربی دفاعی کمپنیوں نے اربوں ڈالر کا جدید ترین اسلحہ انہیں عرب ریاستوں کو فروخت کیا اور اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو غزہ کے موجودہ دردناک حالات میں بھی مصنف کے مطابق ایلیٹ کی کوشش یہی ہے کہ اس حقیقی مزاحمت اور جنگی صورتحال کو بہانہ بنا کر خطے میں مزید عسکری اڈے قائم کیے جائیں جی اور حالمی سطح پر سیکیورٹی انڈسٹری بارڈر کنٹرول سسٹمز اور ہتھیاروں کی فروخت کے کاروبار کو خوب فروغ دیا جائے مطلب خطرہ حقیقی ہے مگر اس پر رد عمل کو ایلیٹ اپنے مفاد میں موڑ لیتی ہے ایسا ہی ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اگر ہم اس ساری صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے منظر نامے پر روشنی ڈالیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مستقبل میں یہ مزاحمتی بلاک مزید طاقتور اور منظم ہو جاتا ہے تو تحریر کے مطابق اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے مصنف نے اس بارے میں کیا پیشگوئی کی ہے مصنف کے نزدیک اگر یہ مزاحمتی قوتیں مزید جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہو کر سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلا اور بڑا دھچکا اسرائیل کی اسی ناقابل شکست شبیہہ کو لگے گا اس شبیحہ کے مکمل طور پر ٹوٹنے سے اسرائیل کے اندر ایک شدید معاشرتی معاشی اور نفسیاتی بحران پیدا ہوگا لیکن ظاہری بات ہے کہ عالمی ایلیٹ اپنے سب سے بڑے اسٹریٹجک کارڈ کو یوں ڈوبتا ہوا دیکھ کر خاموش تماشائی تو نہیں بنی رہے گی جی تحریر واضح کرتی ہے کہ وہ اس مزاحمت کو ایک مقامی جنگ تک محدود نہیں رہنے دیں گے ایلیٹ اسے فلیش پوائنٹ بنا کر فوراً ایک عالمی ایٹمی خطرے کا رنگ دے دے گی اور اس شدید خوف کے بہانے خطے میں نیٹو اور دیگر مغربی طاقتوں کی برائے راست مداخلت کو وسعت دی جائے گی اور اندرونی محاذ پر بھی کام ہوگا بالکل اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندرونی محاذ پر شدید معاشی دباؤ سماجی بغاوتوں اور سیاسی عدم استحکام کو مزید ہوا دی جائے گی تاکہ اس مزاحمتی بلاک کو باہر کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی کھوکھلا کیا جا سکے صحیح. لیکن اس پورے منظر نامے میں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اس میں چین اور روس کا کیا کردار ہے کیونکہ بین الاقوامی تعلقات اور خبروں کا عام تاثر تو یہی ہے کہ وہ امریکی تسلط کے خلاف ہیں اور اس مزاحمتی بلاک کے حامی ہیں تحریر کے مصنف کا نظریہ اس عام تاثر سے بالکل مختلف اور گہرا ہے مقالے کے مطابق چین اور روس حقیقی معنوں میں کوئی متبادل نظام نہیں دے رہے بلکہ وہ بھی دراصل اسی سویونی گلوبلز نظام کے متوازی کھلاڑی یعنی پیر پلیئرز ہیں اور اسی کنٹرول اپوزیشن کے ایک وسیع تر عالمی کھیل کا حصہ ہیں تو پھر فلسطین کے لیے ان کی جو ہمدردی نظر آتی ہے وہ کیا ہے مصنف کے نزدیک چین اور روس کی جانب سے فلسطین کے لیے بین الاقوامی سطح پر دکھائی جانے والی ہمدردی کی بنیاد قطعی طور پر کوئی مذہبی ایمانی یا انسانی اخلاقی اصول نہیں ہے بلکہ یہ ہمدردی خالصتاً سٹریٹیجک اور مفاد پرستی پر مبنی ہے مثال کے طور پر چین اپنے کھربوں ڈالر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے راستوں کو ہر قیمت پر محفوظ بنانا چاہتا ہے اور روس مشرق وسطی کی توانائی کی منڈیوں اور تیل کی قیمتوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے یعنی وہ فلسطین کے سنگین انسانی مسئلے کو محض ایک سفارتی ٹول اور عالمی سطح پر اپنی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں मुसनफ़ ने इस हक़ीक़त की तरफ भी इशारा किया है कि इन दोनों बड़ी ताकतों के इसराइल के साथ इंतहाई गहरे माशी तस्वीरती और जदीद टेक्नोलॉजिकल ताल्लुक मौजूद है जो किसी से ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल तो फिर इस सारी तारीख और पेचीदा सूरत हाल में मज़ाती ब्लॉक के लिए आगे का हकीकी रास्ता क्या है مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ اس مزاحمتی بلاک کے لیے سب سے بڑا امتحان اور چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی اس تحریک کو محدود شیعہ سنی فرقہ وارانہ تفریق کے دائرے سے باہر نکالیں یہ بہت کلیدی نکتہ ہے جی جب تک یہ مزاحمت ایک محدود مسئلہ کے دائرے میں دیکھی جائے گی عالمی ایلیٹ اسے عرب دنیا اور مغرب کے سامنے خوف کی علامت بنا کر اپنے حق میں استعمال کرتی رہے گی इस मुजात को हक़ीक़ी कामयाबी उसी सूरत में मिल सकती है जब ये एक आलमगीर इंसानी तहरीक बन जाए जो बिला तफ़रीक दुनिया भर के तमाम मज़लूम के हक़ूक़ की आवाज़ बने ये एक बहुत ही गहरी और हक़ीक़त पसंदाना तजवीज़ है اور یہیں سے ہم گفتگو کو مقالے کے اس حصے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو عالمی ایلیٹ کے اس حتمی اور فائنل منصوبے کو بے نقاب کرتا ہے جسے فلسفے اور کی زبان میں ڈائلیکٹکس یا جدیلیات کہا جاتا ہے hmm. یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ یہ طاقتیں اپنا فائنل ایجنڈا کیسے نافذ کرتی ہیں ایلیٹ کی یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایک انتہائی کارگر فارمولے پر چلتی ہے جسے پرابلم रिएक्शन सोल्यूशन यानी मसला रद्दे अमल और हल कहा जाता है ये कैसे काम करता है इसका तरीकाकार यह है कि वो खुद खुदपसपर्दा रहकर एक बड़ा आलमी बुहरान या मसला पैदा करते हैं दुनिया में इसके नतीजे में शदीद रद्दे अमल खौफ और अफरा तफरी पैदा होने देते हैं और फिर जब कौमें घुटने टेक देती हैं तो वो ख़ुद ही एक ऐसा नाम हल पेश करते हैं जो दरअसल पहले से ही उनके अपने मफाद में तैयारशुदा होता है تحریر بتاتی ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کو وہ ایک ٹرانزیشن پوائنٹ یا تبدیلی کے مرکز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ اپنا نیا عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر مسلط کر سکیں جی مصنف نے اس حتمی منصوبے کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور تفصیلی نکات بیان کیے ہیں جنہیں اگر ہم بغور دیکھیں تو وہ آج کے حالات پر بالکل پورے اترتے ہیں मुसनफ का इस्तलाल है कि आलमी ताकतें फलस्तान के तनाज़े के साथ वह इंतहाई शिद्दती और मजहबी पहलुओं को जानबूझ कर इस हद तक उभार रही हैं ताकि दुनिया में इस क़दर हौलनाक कफरा तफरी जंगों का तसलसल और मुआशी बहरान का तासर पैदा हो जाए इसका मकसद क्या है تاکہ عالمی برادری اور عام انسان خود یہ ماننے اور پکارنے پر مجبور ہو جائیں کہ موجودہ قومی ریاستی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اب ان تنازعات کو حل کرنے اور انسان کو بچانے کے لیے ایک واحد اور مرکزی عالمی حکومت کا قیام ہی واحد راستہ بچا ہے یہ پہلا نقطہ تھا اور اس عالمی حکومت کے بیانیے کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم نقطہ جو مصنف اٹھاتے ہیں وہ اسرائیل کے مستقبل سے جڑا ہے مقالے کے مطابق عالمی ایلیٹ مستقبل میں اسرائیل کو محض ایک ریاست کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی ماڈل اسٹیٹ یا مثالی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہے جہاں تین چیزوں کا خطرناک ملاب ہو وہ تین چیزیں کیا ہیں یعنی yani, مذہب کا غلبہ بے پناہ اور جدید ترین فوجی طاقت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ہائی ٹیکنالوجی کا مکمل اور جابرانہ کنٹرول اس کا حتمی مقصد یہ ہے دہشت گردی اور جنگوں سے خوفزدہ دنیا اپنے تحفظ سائبر اور بقا کے لیے اس ماڈل اسٹیٹ کی ٹیکنالوجی کی مکمل محتاج ہو جائے یہ بات ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لے جاتی ہے جو معاشی تبدیلیوں سے جڑا ہے مقالے کا دعویٰ ہے کہ مشرق وسطی کو مستقل طور پر عدم استحکام اور جنگی بحران میں رکھ کر तेल और तिजारत के रास्तों को गैर महफूज बनाकर एक ऐसा खौफ पैदा किया जाएगा कि आलमी मीशियत को क्रैश होने से बचाने के नाम पर पेपर करेंसी को ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का नफाज कर दिया जाए बिल्कुल डिजिटल कंट्रोल اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی کے نام پر تمام شہریوں کی بایو میٹرک نگرانی شروع کر دی جائے اور دنیا بھر میں سمارٹ بارڈرز جیسے سخت گیر منصوبے مسلط کر دیے جائیں جہاں انسان کی ہر حرکت ریکارڈ ہو اس کے بعد تحریر کا جو چوتھا نکتہ ہے وہ خالصن مذہبی اور روحانی نوعیت کا ہے اور وہ انتہائی تشویشناک ہے جی وہ منجی کے تصول کے بارے میں ہے جی تحریر کا استدلال ہے کہ یہ پوشیدہ طاقتیں دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں موجود ایک منجی یا نجات دہندہ کے تصور کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ دنیا کو جنگوں وباؤں اور معاشی زوال کے ذریعے اس قدر گہری مایوسی میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جائے تو ٹیکنالوجی معاشی معجزوں اور فریب کی مدد سے ایک جالی معود یا ڈیجیٹل نجات دہندہ لایا جا سکے اسی تصور اور فریب کو اسلامی روایات میں دجال کا نام دیا گیا ہے جو ایک بہت بڑے دھوکے اور طاقت کے ساتھ ابھرے گا اور اس تمہن منصوبے کی کامیابی کے لیے جو پانچواں اور آخری نقطہ تحریر میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو نہایت شدت کے ساتھ دو واضح اور مخالف کیمپوں میں تقسیم کر دیا جائے یعنی ایک طرف مغربی بلاک اور اسرائیل اور دوسری طرف ان کا مخالف بلاک اس پولرائزیشن کا کیا فائدہ ہوگا انہیں اس قدر شدید پولرائزیشن اور نفرت کا آخری ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے پرانی ریاستی سرحدوں ان کی مقامی تہذیبوں اور قومی شناختوں کی اہمیت کو رفتہ رفتہ بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ ایک بے شناخت ہجوم پر ایک مرکزی عالمی حکومت اور ڈیجیٹل کنٹرول آسانی سے بٹھایا جا سکے یہ تو ایک انتہائی خوفناک مکمل طور پر قابو یافتہ اور دھم گھوڑ دینے والے نظام کی تصویر کشی ہے لیکن اگر ہم اس پوری طویل جغرافیائی سیاسی ڈیجیٹل اور معاشی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تحریر کے آخری اور خالصتاََ روحانی پہلو کی طرف آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف اس سارے گھپ اندھیرے میں روشنی کی کیا کرن دیکھتے ہیں مصنف نے اس ساری بچھائی گئی عالمی بسات کو کس طرح ایک الہی زاویے سے جوڑا ہے کہ یہ اس مقالے کا سب سے امید افزا پہلو ہے مصنف نے اس پورے عالمی کھیل اور سازشوں کو ایک بہت بڑے اور الہی منصوبے کے تناظر میں پیش کیا ہے ان کے نزدیک دنیا میں موجود یہ تمام گمبھیر بحران انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں اور مشرقی و مغربی طاقتوں کے جھوٹے نقابوں کا سر عام گرنا اور موجودہ عالمی نظام کا جو شدید ترین اخلاقی معاشی اور سیاسی زوال آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتفاق یا محض حادثہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے مکالے کا دعویٰ ہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑی الہی تمہید ہے جب پوری انسانیت اس کرمناک تجربے سے گزر لے گی اور اسے یہ مکمل یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی بھی مادی طاقت چاہے وہ مشرق سے تعلق رکھتی ہو یا مغرب سے اور کوئی بھی انسان ساختہ نظام انسان کا حقیقی نجات دہندہ نہیں بن سکتا صرف اور صرف اسی مقام پر جا کر انسان کا غرور ٹوٹے گا اور وہ ایک سچے اور حقیقی الہی منجی کی طرف سچے دل سے رجوع کرے گا۔ یعنی یہ شدید مایوسی، یہ جنگیں اور یہ تمام بہران دراصل ایک عالمی بیداری اور شعور کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے مصنف نے مزاحمتی بلوک کے ان چند لوگوں کی مثال کو جو اس وقت عالمی سمراج کے سامنے کھڑے ہیں قرآن میں بیان کردہ اصحابِ کیف، اور بدر کے استیارے سے دی ہے جی اس کا بہت مطلب ہے اس اس کا کا بہت مطلب مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اگرچہ حق پر کھڑے لوگوں کی تعداد بظاہر تھوڑی ہوتی ہے اور ان کے پاس عالمی فرونی طاقتوں کے مقابلے میں مادی وسائل اور ٹیکنالوجی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن اگر ان کا ایمان یقین اور ارادہ مضبوط ہو تو وہ ایک بہت بڑے اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے عالمی سامراج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں بالکل مصنف اپنے مقالے کا حتمی نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ موجودہ عالمی حالات یہ بظاہر قابو سے باہر ہوتے ہوئے بحران اور یہ بے چینی دراصل اس عظیم خلا کو پیدا کر رہی ہیں جسے پر کرنے کے لیے انسانیت صدیوں سے ترس رہی ہے اور مصنف کے عقیدے کے مطابق یہ خلا صرف اور صرف امام ماہدی سے ہی پر ہوگا جو آ کر اس عالمی عدل اور انصاف کو قائم کریں گے جس کی تلاش میں انسان آج در در بھٹک رہا ہے یہ مقالہ واقعی ہمیں سطحی خبروں سے ہٹا کر ایک بہت گہری اور وسیع تر کائناتی سوچ کی طرف لے جاتا ہے جہاں سیاست اور روحانیت آپس میں مل جاتی جی بالکل تو اس تمام تفصیلی اور گہری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی نشست میں ہم نے جس تحریر کا جائزہ لیا وہ کس حیرت انگیز خوبصورتی اور گہرائی کے ساتھ عالمی سیاست کی بسات، معیشت کے پیچیدہ ڈیجیٹل نظام اور مذہبی عقیدے کے تاروں کو آپس میں جوڑتی ہے ان hmm. کے معاہدے سب کچھ بظاہر ایک ہی مرکزی اور سوہیونی گلوبلسٹ کنٹرول کے ماتحت چلتا ہوا نظر آتا ہے ان علمی مباحث کو سننا اور سمجھنا سننے والوں کے لیے اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ خبروں کی روز مرہ سرخیوں ٹی وی کی بریکنگ نیوز اور سوشل میڈیا کے شور سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکے جی ظاہری واقعات کے پیچھے دیکھنا عالمی سطح پر رونما ہونے والے یہ بڑے واقعات جنگیں اور معاشی زوال ہرگز محض اتفاق نہیں ہوتے ان کے پیچھے انتہائی گہرے نظریاتی تزویراتی اور مالیاتی مفادات پوری طرح سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس تحقیقی بیٹھک کو ختم کریں ایک ایسے اہم سوال پر اس گفتگو کا اختتام کرنا مناسب ہوگا جو آج کے زیر بیس مواد سے تو جڑا ہی ہے لیکن یہ ہم سب کے مستقبل کی سوچ کو بھی جنم دیتا ہے وہ سوال کیا ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ موجودہ عالمی نظام واقعی بحرانوں موسمیاتی تبدیلیوں اور جنگوں کے خوف کی آڑ میں پوری انسانیت کو ایک مرکزی حکمرانی اور مکمل ڈیجیٹل کنٹرول کی طرف تیزی سے دھکیل رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑے عالمی انقلاب یا الہی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے آنے والی اس فیصلہ کن دہائی میں ہم انسان اپنی انفرادی رازداری یعنی اپنی پرائیویسی اپنی آزاد سوچ اور اپنی مقامی ثقافتی شناخت کو اس جدید ہماگیر اور بے رحم ڈیجیٹل تسلط سے کیسے محفوظ رکھ پائیں گے یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کیا انسانیت خود چل کر ایسی عالمی ڈیجیٹل جیل میں داخل ہو رہی ہے جس کی دیواریں نظر نہیں آتی یا اب بھی مزاحمت اور انتخاب کا کوئی راستہ باقی ہے اس فکر انگیز اور اہم سوال کے ساتھ ہی آج کی اس تحقیقی گفتگو اور علمی جائزے کا باقاعدہ اختتام کیا جاتا ہے جی اس گہری اور طویل بحث میں شامل رہنے کے لیے تمام سامعین کا بہت شکریہ امید ہے کہ آج کی اس نشست کے ذریعے عالمی حالات سیاست اور پوشیدہ طاقتوں کے کھیل کو دیکھنے کا ایک نیا اور مختلف زاویہ ضرور سامنے آیا ہوگا اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے